استنجا کرنے کا شرعی طریقہ کیا ہے تو بہت لیٹ پوچھا آپ نے اب تک آپ کیا کرتے رہے مسئلہ یہ ہے کہ استنجا دو قسم کا جس کو اور میں یہ کہتے ہیں بڑا یا چھوٹا ٹھیک بڑا استنجا اس طریقے سے کیا جائے جیسے کہ ابھی میں نے امام اعظم ابو حنیفہ کی مثال دی کہ جب تک بڑے استنجے میں مقد کی غلازت نہ نکل جائے اس وقت تک پانی کا استعمال کیا جائے روزوں کی صورت میں تو علماء نے یہ لکھا کہ مقد اگر کھلی رہی اور استنجا آپ نے کیا اور پانی اگر نیچے سے اندر داخل ہو گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا ایک یہ اور اسی طریقے سے چھوٹا اسکنجا پہلے کسی ڈیلے وغیرہ سے اچھی طریقے سے پیشاب کو خوش کر لیا جائے خوش کرنے کے بعد اب یہ گمان ہو جائے کہ ہم اگر اٹھیں گے تو اب قطرہ نہیں نکلے گا اور اس کے بعد میں پانی سے دھو دیا جائے